أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الله الرحمن الرحيم الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل عظيم ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنا تؤفكون كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناءا وصوركم فأحسن سوركم ورزقكم من الطيبات ذالکم اللہ, اللہ رب کم فتبہ اللہ رب العالمین مقصد سورہ مومن کا نفی و شرف دعا پکار کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے اور اللہ کے بغیر کوئی پکار کے لائق نہیں یہ دعویٰ صورت میں تین مرتبہ ذکر کیا گیا ہے آیت نمبر چودہ میں فد اللہ مخلثی نل الدین پر آیت نمبر ساٹھ میں وکال ربعونی استجب لقم اور آیت نمبر پینسٹھ میں ہوئی لہ الفعہ مخلثی نل الدین صورت میں ترغیب فی تبلیغ بھی دی جاتی ہے زجر دیا جاتا ہے مجادلین کو حق میں جگڑنے والوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور رجل مومن کا واقعہ ذکر کیا گیا ایک جانب دلیل نقلی صورت کے دعوے پر یہ مسئلہ توحید کا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رجول مومن نے بھی بیان کیا ہے اور ان کے واقعے سے مبلغ کو تسلی بھی دی جاتی ہے تشدی بھی دی گئی ہے پھر اس واقعے کے بعد زجر دیا گیا مشرقین کو مشرقین کو زجر دیا گیا دی کہ وہ اپنے بڑوں کے ساتھ جن کی انہوں نے دنیا میں تابیداری کی تھی ان کے ساتھ بروز قیامت جھگڑیں گے فرشتوں سے فریاد کریں گے لیکن وہ بھی انہیں دتکار دیں گے بشارت ذکر کی گئی منقادین کو تسلی دی گئی ہم دنیا میں اپنے پیغمبروں کی اور ایمان والوں کی مدد کرتے ہیں لیکن کن کی مدد کرتے ہیں یہ اللہ کا وعدہ سچا ہے لیکن صبر کرنا ہے اور اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنی ہے اور ہر وقت یہ اللہ کی تسبیح اور اللہ کی تحمید کرنی ہے پھر قیامت پر دلائل ذکر کیے گئے کہ قیامت ضرور آئے گی اور اس پر ایک دلیل یہ ذکر کی گئی یہ جی کہ زمین اور آسمان کائنات کی یہ بڑی بڑی چیزیں جو انسانوں کی پیدائش سے بہت بڑی ہے تو وہ اللہ کے لیے پیدا کرنا مشکل اور گرا نہیں تھا تو انسانوں کا دوبارہ اعادہ اور دوبارہ پیدا کرنا یہ اللہ کے لیے کون سا مشکل ہے کہ جی اسی طرح دنیا میں یہ اللہ کے دربار میں اندھا اور دیکھنے والا مشرق مواحد مومن کافر یہ برابر نہیں ہے عمل صالح کرنے والا اور بدکار بدکاریاں کرنے والا یہ برابر نہیں ہے تو ایک دن ایسا ہونا چاہیے کہ جو ان کے درمیان امتیاز کرے ان کے درمیان تمیز لائے رایت نمبر ساٹھ میں پھر دعوِ توحید ذکر کیا گیا وقال رب کم درونی استجب القم یہ جی اب یہاں سے دلائل اقلیہ یہ بیان کیے جاتے ہیں دلائل اخلیہ یہ توحید پر یہ بیان کیے گئے ہیں اللّہ لدی جال یہ اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے بنائی ہے تمہارے لیے رات کو لسکنوفی فِيهِ تاکہ تم آرام کر اس میں ونہارا مبسرا اور پیدا کیا ہے دن کو مب روشن مب روشن کرنے والا یعنی روشن اور کس لیے دن کو روشن بنایا ہے جس طرح قرآن جگہ جگہ کہتا ہے لِتَبْتَغُوا فِيهِ ہی تاکہ تم اس میں رسق حلال کما سکو فطرت کے مطابق طریقہ یہی ہے کہ انسان دن کو رسق حلال کمائے اور رات کو وہ سکون حاصل کرے یہی وجہ ہے کہ رات کو جو لوگ وہ آرام حاصل کرتے ہیں تو طبی لحاظ سے بھی رات میں انسان کے بدن کے لیے آرام کرنا جتنا مفید ہے دن کے اوقات میں آرام کرنا اتنا مفید نہیں ہے فطرت کے مطابق یہی ہے اسی لیے جو لوگ وہ دن بھر وہ سوئے رہتے ہیں اور جو رات بھر جاگے رہتے ہیں تو ان کو صحت کے حوالے سے کافی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے لطسکنوفی ہی تاکہ تم آرام حاصل کرو اس میں اور دن کو روشن تاکہ تم اس میں رسق حلال کما سکو ان اللہ لذو فَضْلٍ نعنہ سے بے شک اللہ وہ فضل والا ہے عالن الناس لوگوں پر ولاکن اکثر الناس لا لایشکرون لیکن اکثریت لوگوں کی لیکن اکثر لوگ وہ شکر ادا نہیں کرتے اللہ کا ذالکم اللہ ربکم یہ ان دلائل کا نتیجہ یہاں پہ دلائل ذکر کیے جاتے ہیں اور پھر ان کا نتیجہ وہ بھی ساتھ میں ذکر کیا جاتا ہے لالکم اللہ رب ان صفات والا تمہارا اللہ ربکم جو تمہارا رب ہے خالق الشع ان وہ پیدا کرنے والا ہے ہر ایک چیز کا لا اللہ نہیں ہے کوئی حاجت روا سوائے اللہ کے فعن تو تو یہ تم کہاں توفکون پھیرے جاتے ہو توحید سے شرک کی طرف یہ تمہیں کس نے پھیر دیا ہے اور یہ تم کہاں بٹک گئے ہو فان یہ افق یہ ہے لغت میں میں اس معنی بھی استعمال ہوتا ہے کہ ایک انسان کو پیچھے سے وہ دکا لگا دیا جائے اور اسے کسی گھڑے میں یا کائی میں گرا دیا جائے فن نہ یہ کس نے تمہیں پیچھے سے لات مار کر کسی ایک گھڑے میں تمہیں پہنچا دیا ہے فان نہ تو فکون تو پس یہ تم کہاں پھیر دیے گئے ہو یہ تو اب یہاں پہ ماضی کے پھرنے والوں کا حوالہ دیا جاتا ہے کہ دراصل یہ انہوں نے بھی اللہ کی آیتوں کا انکار کیا تھا بجائے اس کے کہ اللہ کی آیتوں سے وہ فائدہ حاصل کرتے بجائے اس کے کہ وہ اللہ کی آیتوں سے ہدایت حاصل کرتے تو انہوں نے بھی انکار کیا تھا تو جب اللہ کی آیتوں کا بندہ انکار کرے تو پھر حق اور ہدایت کہاں سے حاصل کرے گا قرآن جگہ جگہ کہتا ہے کہ اگر قرآن سے بندہ ایمان حاصل نہ کرے فبی ائی حدیفِ بادہ تو کون سا ایسا کلام ہے قرآن کے بعد کہ بندہ اس پر ایمان لائے یہ کدالِ قیو فک اللہ کانویات اللہ اچھا اور اسی طرح پھیرے گئے تھے اور اسی طرح بٹکائے گئے تھے وہ لوگ کہ جو تھے اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے والے تو جس طرح ماضی کے منکرین انہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا تھا اور وہ بھٹک گئے تھے تو تم لوگوں نے بھی انہیں کی روش اختیار کر لی یہ اگلی دلیل عقلی اللہ الدی جال الکم الرد قرارن یہ اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے بنائی ہے تمہارے لیے زمین قرارن ٹہرنے کی جگہ زمین یہ ٹہرنے کی جگہ ہے رہنے کی جگہ ہے نہ تو اتنی سخت ہے کہ انسان اس میں آبادی نہیں کر سکتا یا اس میں حل نہیں چلا سکتا اس میں فصل نہیں بو سکتا یعنی اتنی سخت بھی نہیں ہے بلکہ وہ اس میں عمارتیں بنا سکتا ہے آبادیاں کر سکتا ہے فصل اگا سکتا ہے اسی طرح اتنی دلدلی بھی نہیں ہے کہ وہ بالکل رہنے کے قابل نہیں ہے انسان اس میں دھنس جاتا ہے ایسا بھی نہیں ہے قرارن ٹہرنے کی جگہ ہے اسی طرح کرارن یہ جی اپنی جگہ پر وہ ساکن ہے اسی لیے قرآن جگہ جگہ جب پہاڑوں کو بطور دلیل عقلی کے پیش کرتا ہے کہ یہ پہاڑ یہ کیوں بنائے گئے ہیں اوتادن لے اللہ ان تمی دب یہ پہاڑ تاکہ یہ زمین تم پر ہلے نہیں تو یہ زمین قرار یہ اگرچہ زمین یہ اپنے مدار میں سورج کے گرد بھی چکر لگا رہی ہے اسی طرح وہ اپنے ایکسس سے بھی گردش کر رہی ہے اسی کی بنیاد پر دن وہ تبدیل ہوتے ہیں دن اور رات آتے ہیں اسی کی بنیاد پر مہینے اور سال جو ہے وہ بدلتے رہتے ہیں اسی کی بنیاد پر موسم وہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں کیونکہ وہ صورت سے وہ فاصلہ اسی کے حساب سے وہ ہوتا ہے تو یہ انسانوں کے اعتبار سے ہے ورنہ زمین یہ حرکت میں ہے لیکن قراراً انسان جو اس میں بستے ہیں تو جب وہ اسے دیکھتے ہیں تو یہ زمین بالکل اپنی حالت پر برقرار اور ساکن جو ہے وہ کھڑی ہے کیونکہ وجہ یہ کہ یہاں پہ لوگ بستے ہیں اور یہ ان کی زندگی اور ان کے رہنے کی جگہ ہے یہ اللہ الدی اور قرآن انسانوں کے اعتبار سے کہ انسان اسے کیسے مشاہدہ کرتے ہیں تو قرآن انہی کے مشاہدے کے اعتبار سے بات کرتا ہے یہ اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے بنائی ہے تمہارے لیے زمین قرارا یہ کھڑی اپنی جگہ پہ لیکن یہ لوگوں کے اعتبار سے قرارن ٹہرنے کی جگہ وہ سما ان اور آسمان کو چھت یہ آج سائنس وہ آسمان کو نہیں مانتی اس وجہ سے کیونکہ یہ کائنات اگرچہ سائنس خود اس کا بھی اعتراف کرتی ہے کہ یہ کائنات اس میں اتنی وسعت ہے اور اس میں اتنی کشادگی ہے کہ اور یہ دن بدن پھیلتی جا رہی ہے بلکہ آج بھی بگ بینگ تھیوری پر ان کی وہ ریسرچ وہ جاری ہے تو چونکہ ابھی تک انسان نے اپنا یہ جو جس کہکشاں میں یہ رہتے ہیں بلکہ اپنے اس نظام شمسی میں یہ جی انسان آج مریخ پر یا دیگر جو سیارے ہیں قدرتی وہاں پہ جانے کی کوشش کر رہا ہے ٹھیک ہے بہت سارے ایسے علم اور معلومات انسان آج وہ دن بدن اسے نئی نئی معلومات وہ آ رہی ہیں کائنات کے حوالے سے لیکن قرآن وہی کی بنیاد پر جو بات کر رہا ہے کہ آسمان ایک وجود ہے اسی لیے قرآن یہ آسمان کو بطور دلیل کے پیش کرتا ہے اگرچہ عربی زبان میں آسمان کا اطلاق ہمارے سروں کے اوپر جو یہ چھت ہے ہر وہ چیز کے جو انسان کے سر کے اوپر ہو عربی زبان میں اور قرآن نے یہ اطلاق کیا بھی ہے چھت پر بھی سما کا اطلاق ہوتا ہے اس کے علاوہ بادلوں پر بھی سما کا اطلاق ہوتا ہے اس فضا جو اوپر ہمارے ہیں اس پر بھی سما کا اطلاق ہوتا ہے لیکن قرآن ایک ایسے وجود کی بھی اور ایک ایسے ایک ایسی چیز کی بھی ہمیں قرآن اطلاع دیتا ہے ٹھیک ہے اس کا رنگ وہ نیلا ہونا ضروری نہیں ہے ٹھیک ہے اور وہ بھی جن روایات میں جن احادیث میں آسمان کا رنگ وہ نیلا آتا ہے تو وہ بھی انسانوں کے دیکھنے کے اعتبار سے ہے لیکن قرآن جو اسے دلیل کے طور پہ بار بار پیش کرتا ہے تو اس کی وجہ یہ اور پھر اس کے لیے باقاعدہ فی ہی اب لا یہ جی آسمان کے دروازے ان کے لیے کھولے نہیں جائیں گے تو قرآن ایک اسی طرح بغیر عمدن تم آسمان کو دیکھتے ہو بغیر ستونوں کے تو بغیر ستونوں کے اب یہ اگر کوئی ہوا ہوتی تو قرآن اسے دلیل کے طور پہ پیش نہ کرتا اسی لیے میں جب کبھی کبھی یہ ایسے بعض سائنس سے وابستہ لوگوں کے ساتھ اس موضوع پر بحث چھڑتی ہے تو میں ان سے یہی کہتا ہوں کہ سائنس یہ ابھی یہ جی اپنے وہ یعنی ابھی اس نے بہت کچھ دریافت کرنا ہے وہی اللہ ہی اس کائنات کا خالق ہے وہی اسی نے بھیجی ہے تو اسی لیے سائنس کو بھی بہت کچھ ماننا ہے تو فی الحال اس سے انکار نہ کریں کہ کل کو پھر اپنے ہی انکار پر افسوس کرنا پڑے وہ سما ا بینا کو بنا ان چھت و سو اور اس نے شکل دی ہے تمہیں فاح صن تو کیا خوبصورت شکلیں دی ہے تمہیں ورزم منت بات اور انسان کو خوبصورت شکل دی ہے ہر چیز وہ کھانے کے لیے وہ جھکتا ہے عام طور پر حیوانات وہ سر جھکاتے ہیں لیکن انسان وہ جب کسی چیز کو کھاتا ہے تو ہاتھ سے لے کر اپنے منہ میں ڈال دیتا ہے۔ ورزقاکم من الطیبات اور اس نے رزق دیا ہے تمہیں من الطیبات ہی پاکیزہ چیزوں میں سے ذالیکم اللہ ربکم یہ تفریح ہے اس دلیل پر نتیجہ نکالا گیا ہے۔ ذالیکم اللہ ربکم ان صفات والا تمہارا اللہ ربکم کہ جو تمہارا رب ہے۔ فتبہ رک اللہ رب العالمی تو خیر اور برکت ڈالنے والی ہے اللہ وہ ذات رب العالمین جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے فتبہ رک اللہ ہو رب العالمین خیر اور برکت ڈالنے والی اللہ وہ ذات ہے کہ جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے جی انسان ایک نطفے سے ایک نطفے سے ماں کے پیٹ میں ماں کی کھوک میں ایک پورا انسان وہ بن جاتا ہے وجہ یہ کہ وہ رب ہے اور اس حقیر چیز میں وہ کیسی خیر اور برکت ڈال دیتا ہے ایک کامل انسان اس سے بن جاتا ہے اسی طرح ورزم میں نت ایک دانہ وہ زمین میں ڈال دیا جاتا ہے اور پھر اس ایک دانے میں کتنی خیر اور برکت ڈالتا ہے کہ اس سے کتنے خوشے وہ اگتے ہیں کتنی فصل وہ اس سے اگتی ہے اور ایک معمولی سے بیج سے ایک تناور درخت جو ہے وہ بن جاتا ہے وہ رض اقمنت یہ یہ اللہ کی وہ برکت ہے اور یہ رب کی تعریف ہے فتبہ اللہ رب العالمین تو خیر اور برکت ڈالنے والا وہ ذات ہے رب العالمین جو پالنے والا ہے العالمین تمام مخلوق کا تمام جہانوں کا جی اب تیسری مرتبہ دعوی توحید ہوئی یہ اللہ ہمیشہ زندہ ہے اور یہ ہمیشہ زندہ ہے یہ سورہ فرقان آیت نمبر انسٹھ اس آیت کا وہ معنی وہ بھی ساتھ میں ملا دیتے ہیں وہاں پہ حی کی صفت وہ آئی ہے وتوکل على الذي لا يموت ہمارے زندہ ہونے میں اور اللہ کے زندہ ہونے میں فرق ہے ہماری یہ زندگی ایسی زندگی نہیں کہ اس سے پہلے آدم نہیں تھا ہم اس سے پہلے نہیں تھے اور اس زندگی کے بعد بھی ہم پر زوال آنے والا ہے لیکن اللہ ایسی ذات ہے کہ نہ تو اس کی حیات سے پہلے آدم تھا بلکہ ہمیشہ ہے اور نہ ہی اس پر کوئی زوال آئے گا الحي الذي لا یموت وہ زندہ ذات کے جس پر فنا نہیں آتی اسی لیے ہمیشہ زندہ ہے هو الحي الله ہمیشہ زندہ ہے لم تسبق حياته لم تسبق بعدم اس کی زندگی ایسی ہے کہ اس سے پہلے آدم نہیں تھا کہ ایسا نہیں کہ وہ پہلے نہیں ہو ولا الحقہ زوال اور نہ ہی اس پر کوئی زوال آنے والی ہے ایسی زندگی ہے ہو یہ اللہ ہمیشہ زندہ ہے اور پھر وہ ایسا ہمیشہ زندہ ہے کہ اس زندگی میں بھی اس پر وہ ادنا سی غفلت بھی نہیں آتی اسی لیے آیت الکرسی میں یہ کہا تھا کہ ایسا ہمیشہ زندہ وہ فنا اور آدم وہ تو دور کی بات کہ اس حیات میں وہ ادنا سی غفلت بھی اس پر نہیں آتی لا لتا خدو سنتوم نوم نہ اس پر اونگ آتی ہے اور نہ نیند وہ ادنا غفلت بھی اس پر نہیں آتی وہ ہمیشہ کی فنا وہ تو چھوڑے ہوئی وہ ہمیشہ زندہ ہے سدا زندہ ہے لا الہ اللہ نہیں ہے کوئی حاجت روا سوائے اس کے فدع ہو تو پکارو اس اللہ کو مخلصین اللہ الدین اس حال میں کہ خالص کرنے والے اللہ کے لیے اپنی پکار کو مشرقین کی طرح نہیں کہ جب اپنی ضرورت ہو جب دریا میں کشتی وہ گھیر جائے اور ڈوبنے لگ جائیں تو پھر اللہ کو پکارے ایسا نہیں بلکہ فرد ہو پکارو اس اللہ کو اس حال میں کہ خالص کرنے والے اللہ کے لیے اپنی پکار کو جس طرح ہم عیا کا میں مانا کرتے ہیں کہ خاص تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں یا الحمد للہ یہ رب العالمین تمام تعریف خدائی کی تمام تعریف الوحیت کی للّہ خاص اللہ کے لیے ہیں رب العالمین کہ جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ الحمد للہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں تو یہ معنی اس معنی پر اعتراض آتا ہے وجہ یہ کہ تمام تعریفیں بعض ایسی ہیں کہ جو اللہ کے علاوہ مخلوق کی بھی کی جاتی ہیں اب رسول اللہ کو محمد کہا جاتا ہے محمد وہ بھی حمد سے ہے یعنی وہ شخصیت کے جس کی تعریف کی گئی ہے اللہ نے کی ہے گزشتہ کتابوں میں اس کی تعریفیں کی گئی ہیں تو ایک جانب تم کہتے ہو الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ اللہ کے لیے ہیں تو پھر محمد کو محمد کیوں کہا جاتا ہے اس کی بھی تو تعریف کی گئی ہے اسی لیے بعض تعریفیں وہ ہیں کہ جو مخلوق کی ہیں سورہ فاتحہ میں ہم نے اس پر پوری تفصیل کی تھی امام راضی کے حوالے سے ہم نے کہا تھا تفسیر کبیر سے کہ امام راضی کہتے ہیں کہ صفات یہ تین قسم پر ہیں بعض وہ ہیں کہ جو خاص اللہ کے لیے ہیں وہ مخلوق کے لیے کہنا وہ شرک ہے بعض وہ ہیں کہ جو مخلوق کے لیے ہیں انہیں اللہ کے لیے کہنا شرک ہے اب انسان کی صفت ہے اس پر آدم کا آنا انسان کی مخلوق کی صفت ہے آدم مخلوق اپنی پیدائش سے پہلے وہ آدم تھے یہ مخلوق کی صفات ہیں اسی طرح ان پر فنا آئے گی یہ مخلوق کی صفات ہیں انسان کھاتا ہے پیتا ہے یہ مخلوق کی صفات ہیں لیکن اللہ کے لیے ان صفات کو آپ بیان نہیں کر سکتے اور بعض وہ صفات مشترکہ ہیں کہ جو صرف نام کی حد تک اشتراک ہے حقیقت میں اس میں فرق ہے تو اسی لیے الحمد اور اور لام یہ اصل میں ہے بھی آحت کے لیے الف لام یہ وضع کیا گیا ہے آہت کے لیے یعنی اس سے مراد وہ مخصوص چیز ہوتی ہے تو یہاں پہ وہ مخصوص چیز کیا ہے کہ جو اللہ کی تعریفیں ہیں وہ سب کی سب وہ خاص اللہ کے لیے ہیں کسی اور کے لیے نہیں اسی لیے سبحان اللہ میں ہم ان صفات کی نفی کرتے ہیں کہ جو اللہ کے شایان شان نہیں ہے یہ الحمد تمام تعریفیں خدائی کی تمام تعریف الوحیت کی اللہ خاص اللہ کے لیے ہیں رب العالمین کے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے یہ کل نہی تو اللہی الدین اب ایک جانب جب مبلخ کو توحید کا حکم دیا گیا ہے تو دوسری جانب غیر کی عبادت سے منع بھی کیا گیا ہے قل کہہ دیجئے پیغمبر انی نہی تو کہ بے شک مجھے منع کیا گیا ہے نہیں کہتے ہیں منع کرنا بے شک مجھے منع کیا گیا ہے ان انآب اللہ تدرون مندون اللہ کہ میں عبادت کروں الدین ان لوگوں کی تدرون ان عالح کی تدرون مندون کہ جنہیں تم پکارتے ہو مندون اللہ, اللہ کے بغیر جنہیں تم اللہ کے بغیر پکارتے ہو مجھے ان کی عبادت سے منع کیا گیا ہے وجہ یہ کہ جو پکار کے لائق نہیں ہے تو اس کی عبادت وہ بھی نہیں کی جائے گی لمحہ جا انی تو جب آئی ہے میرے پاس البینہ تو جب آئے ہیں میرے پاس واضح دلائل جب میرے پاس واضح دلائل قرآن کے آ چکے ہیں وہی میرے پاس آ چکی ہے تو اس کے بعد بھی اگر میں کسی غیر کو اس کی عبادت کروں جنہیں تم اللہ کے بغیر اپنی حاجتوں میں پکارتے ہو لمہ جا انی البینہ مر ربی جب آئی ہے میرے پاس واضح دلیلیں مر ربی میرے رب کی جانب سے وہ عمر اور مجھے حکم دیا گیا ہے ان اسلم رب العالمین کہ میں گردن نہاد ہوں لرب العالمین تمام جہانوں کے پروردگار کے لیے سورہ بقرہ میں آیت نمبر دو سو آٹھ کے تحت اس آیت کے نیچے یا ائی الذین امن الخلوفِ سلم میں کافا میں نے وہاں پہ سلم کے تحت یہ اسلام کی لغوی اور اصطلاحی تعریف میں نے ذکر کی تھی کہ اسلام اصل میں یہ لفظ یہ کس روٹ سے ہے کس اس کا مادہ اشتقاق کیا ہے تو میں نے مفردات القرآن راغب اسفاہانی کی کتاب سے میں نے کہا تھا کہ اسلام راغب اصفہانی کہتے ہیں مفردات میں کہ اس یہ کئی چیزوں سے مل کر بنا ہے کبھی تو اس کے معنی یہ امن اور سلامتی کے ہیں امن اور سلامتی کے جیسے سورہ انفال میں آتا ہے وہ ان جنحسل میں کیونکہ اسلام جو ورڈ بنا ہے تو یہ سین لام اور میم سے بنا ہے ٹھیک ہے تو اگر اس کا روٹ سلم ہو جائے تو اس کے معنی صلح کے ہیں سلامتی کے ہیں اور امن کے ہیں صلح سلا اور سلامتی اور امن اسلام کو جو کہا جاتا ہے تو اصل میں سلم سلامتی کو کہتے ہیں اور سلامتی امن قریب الفاظ ہے اسی اصل میں ایمان امن سے ہے ایمان امن سے یعنی اپنے آپ کو بچانا اور اپنے شر سے دوسروں کو بچانا تو اسلام کا ایک معنی یہ سلامتی سے ہے جس طرح سورہ انفال میں آتا ہے کہ اگر یہ مشرقین اور یہ کفار یہ سلامتی اور امن اور صلح کے لیے میلان کرتے ہیں تو فج نہ تو آپ بھی اس صلح کی طرف بڑھیں تو اسلام کا ایک معنی سلامتی اور صلح سلا امن ایک معنی ہے دوسرا معنی اس کے معنی ہے انقیاد کے انقیاد کے اور یہ بھی قرآن جگہ جگہ یہ استعمال کرتا ہے جیسے سورہ نحل میں اسی طرح دیگر صورتوں میں یہ استعمال کیا جاتا ہے سورہ میں بھی یہ لفظ استعمال کیا گیا تھا و لہو اسلم لیکن اصل جو لفظ ہے, سلم یہ بھی استعمال کیا گیا ہے نحل میں تو وہاں پہ انقیاد ان ان اور تابداری کے اسلام کو اسلام کیوں کہتے ہیں کیونکہ اللہ کے پیغمبر جو دین لائے ہیں تو اسی کے در اسی درہ اللہ کے جو احکام ہیں ان کے سامنے گردن جکا دینا اسی کو اسلام کہتے ہیں اور اسلام کا ایک معنی سیند لام اور میم عیب سے پاک ہونا عیب سے پاک ہونا ایک معنی اس کا یہ آتا ہے اور کبھی عیب سے پاک ہونا ظاہری عیب سے بھی پاکی مراد ہے اور باطنی عیب سے بھی پاکی مراد ہے جیسے سورہ بقرہ میں گائے کے حوالے سے وہاں پہ ہم نے کہا تھا کہ مسلمتن تو مسلمتن جس کو ہم سالم کہتے ہیں یہ کہ یہ گائی یہ سالم ہے تو سالم کیوں کہتے ہیں یعنی عیب سے پاک ہونا تو کبھی اسلام ایسا دین کہ جو ظاہری عیب سے بھی پاک ہے اور باطنی عیب سے بھی پاک ہے تو راغب اصفہانی نے اس کے یہ تین روٹس جو ہیں وہ ذکر کیے ہیں وہ عمر تو ان اسلم رب العالمین اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں گردن نہاد ہوں کہ میں تابیداری کروں لرب العالمین تمام جہانوں کے پروردگار کے لیے اسلام کی آسان تعریف صلی اللہ علیہ وسلم، ہر وہ چیز کے جس پر اللہ کے پیغمبر تشریف لائے ہیں دنیا میں اسے ماننا اس کے سامنے گردن نہاد ہونا یہ اسلام ہے تو اگر اللہ کے پیغمبر نے کہا ہے یہ قرآن ہے اس قرآن کو ماننا کیونکہ قرآن کو ماننے کا ہمارے پاس اور کیا ذریعہ ہے وہی کو لوگوں نے ٹھیک ہے اللہ کے پیغمبر پر آثار دیکھے ہیں لیکن وہی کوئی دیکھنے والی چیز تو نہیں تھی تو اللہ کے پیغمبر نے کہا یہ قرآن ہے لوگوں نے مانا یہی اسلام ہے اور یہی تابے داری ہے یہ اللہ کے پیغمبر نے کہا کہ اللہ ایک ذات ہے اللہ کے پیغمبر نے کہا کہ جنت ہے جہنم ہے اللہ کے پیغمبر نے کہا کہ آذاب ہے آخرت کا برزخ کا اسی طرح گزشتہ پیغمبر ہے آدم نوح یہ تمام ان تمام کو ماننا یہی اسلام ہے گردن نہاد ہونا وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تابداری کروں تمام جہانوں کے پروردگار کے لیے اگلی دلیلِ عقلی هُوَ الذي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ یہ اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے پیدا کیا ہے تمہیں من ترابٍ مٹی سے آدم کو مٹی سے پیدا کیا تھا اور یا ہر انسان کو مٹی سے وجہ یہ کہ یہ تمام اجناس جتنی بھی خوراک کی ہیں تو یہ مٹی سے ہی بنتی ہیں انسان کا بدن زمین سے ہے تو انسان کے لیے اس بدن کی نشونما کے لیے اور اسے رزق بہم پہنچانے کے لیے جتنی چیزیں ہیں تو وہ زمین سے ہی پیدا ہوتی ہیں حتیٰ کہ انسان پانی بھی زمین سے ہی حاصل کرتا ہے تو اسی لیے انسان کی اصل کی طرف اشارہ کیا گیا ہے تو یا یاد کی وجہ سے اور یا یہ کہ ہر انسان اس کے جو اجزا ہیں اگر اس کے بدن میں خون بنتا ہے تو وہ بھی مٹی سے جو حاصل کردہ خوراک ہے تو اسی سے اور پھر اسی خون سے نطفہ اور منی بنتی ہے اور جس سے انسان پیدا ہوتا ہے بن یہ اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے پیدا کیا ہے تمہیں منترا بن مٹی سے سمم من نطفتاً اور پھر اس حقیر قطرے سے سمم من عالقن اور پھر اس جمع ہوئے خون سے یخرجکم اسی طرح سورہ انسان میں آتا ہے سورہ دہر جسے کہتے ہیں وہاں پہ نطفہ کی صفت امشاج آتی ہے کہ وہ ملے ہوئے نطفے سے کہ جس میں مرد اور عورت کا مرد کا وہ اسپام اور عورت کی وہ ایگ وہ مل جاتی ہے اور اس سے بن جاتا ہے تو قرآن من نطفتن امشاجن دہر کے بالکل آغاز میں اس کو سورہ انسان بھی کہتے ہیں اور پھر ہوئے سے تم من اعلی اور پھر اس, اس جمے ہوئے خون سے ثم یخرجکم جو اور پھر وہ نکالتا ہے تمہیں طفلن بچہ ہونے کی حالت میں کہ نہ انسان وہ بیٹھ سکتا ہے نہ بول سکتا ہے ہر انسان پر یہ حالت یہ آئی ہے لیکن آج انسان کے تکبر کو دیکھیں جس ذات نے اسے پیدا کیا ہے ماں کی کھوکھ میں ماں کے پیٹ میں اور پھر وہ انسان جو نہ بول سکتا تھا نہ بیٹھ سکتا تھا لیکن آج اس کا تکبر دیکھیں اور اللہ کو للکارنا جو ہے وہ دیکھیں سمرجم تفلن حسن بصری سے کسی نے پوچھا کہ کیا آیا انسان کے لیے تکبر کرنا یہ زیبہ ہے تو اس نے کہا کہ انسان کے لیے تکبر کرنا وہ کیسے زیب دیتا ہے کہ اپنے ماں باپ کی یہ ایسی جگہوں سے وہ پیدا ہوا ہے کہ عام طور پہ انسان اس کا نام لیتے ہوئے شرماتا ہے اسی طرح انسان کے لیے تکبر کرنا یہ کیسے زیب دیتا ہے کہ وہ دن بھر میں کم از کم ایک یا دو مرتبہ وہ بیت الخلا جاتا ہے تو جس انسان پر یہ حالت آتی ہے تو اس کے لیے تکبر کرنا یہ کہاں روا ہے لیکن انسان اپنی حقیقت وہ بھول جاتا ہے سم میوخر جو اور پھر وہ نکالتا ہے تمہیں طفلن بچہ ہونے کی حالت میں تو مل تب لگو اشد یہ لام متعلق ہے محضوف کے ساتھ میوربی کم اور پھر وہ تربیت کرتا ہے تمہاری تربیت کرتا ہے تمہاری لب لغو اشد تاکہ اور یا اسی طرح بعض مفسرین وہ کہتے ہیں بعض سم یوربی یہ نکالتے ہیں اور بعض دیگر تعبیرات جیسے مثلاً بعض کہتے ہیں سم یوقی اور پھر وہ باقی رکھتا ہے تمہیں باقی رکھتا ہے تمہیں یا اسی طرح امام بقائی وہ کہتے ہیں تم میودر رجوکم اور پھر وہ تدریجن تمہاری تربیت کرتا ہے کرتا ہے کس لیے لے تب لوگو تاکہ تم پہنچو اشودھ یہ اپنی مضبوطی کو یہ اپنی بدن کی مضبوطی کو اپنے پورے زور کو تم پہنچو اور انسان اپنی بدن کی مضبوطی کو وہ چالیس سال کی عمر میں وہ پہنچ جاتا ہے اسی لیے چالیس سال کی عمر تک انسان اس سٹیج تک پہنچتا ہے اور پھر اس کے بعد رفتہ رفتہ وہ زوال شروع ہو جاتا ہے تم مل تب اور پھر وہ تربیت کرتا ہے تمہاری تاکہ تم پہنچو اشود اپنی عمر کی مضبوطی کو اور تم مل تب شیوخا اور پھر وہ تمہاری تربیت کرتا ہے لتکون شیوخا یعنی تربیت کیا ہے ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل کرنا اور پھر وہ تمہیں باقی رکھتا ہے شیوخن تاکہ تم ہو جاؤ شیوخن بوڑے انسان پر وہ بڑھاپا وہ آ جاتا ہے وہ من کو اور باس تم میں سے وہ ہیں یو کہ جو لے لیے جاتے ہیں قبض کر دیے جاتے ہیں من قبل اس سے پہلے جوانی میں ہی ان کی یعنی اس بڑھاپے کو پہنچنے سے پہلے ہی وہ جوانی میں وہ چلے جاتے ہیں ولید او منکم مے اور باص تم میں سے وہ ہیں کہ جو لے لیے جاتے ہیں قبض کر دیے جاتے ہیں من قبلو اس بڑاپے سے پہلے یعنی جوانی میں ہی ول تبلغو اجل مسما ول تبلغو اجل مسما جو اور کرتا ہے اللہ فعل ذالک اور کرتا ہے اللہ یہ کام کس لیے لے تب لوگو اجلم تاکہ تم پہنچو اجلم مسمہ مدت مقررہ کو ہر انسان وہ اپنی موت کے لیے وہ دن بدن وہ آگے وہ بڑھتا جاتا ہے یہ انسان کی پیدائش کے یہ مدارج اور یہ جو مراتب ہیں تو یہ سور مومنون آیت نمبر بارہ تا چودہ وہاں پہ بھی ذکر کیے گئے تھے اور سورہ حج میں بھی ذکر کیے گئے تھے سورہ مومنون میں بھی بالکل اس کے ابتدائی صفحے پر اور سورہ حج میں بھی اس کے ابتدائی صفحے پر یہ مدارج انسان کی پیدائش کے یہ ذکر کیے گئے ہیں بخاری اور مسلم میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اب یہ بعض یہ چیزیں ہیں کہ جو اللہ کے پیغمبر نے اس کی تفسیر اور طبعین یہ کی ہے کہ ان نا ہدقم یجم و خلقوفی بطنی امی عرب ماں کے پیٹ میں ایک انسان وہ پہلے پہل جب وہ نطفہ ہوتا ہے تو وہ چالیس دن وہ گزارتا ہے تو میقون و اعلی قتم میں اور پھر وہ جمع ہوا خون بن جاتا ہے تو میقون و اور پھر وہ جمے ہوئے خون سے پھر وہ آ... نیم ہڈی جو ہے وہ بن جاتی ہے تو میب اللہ ملکن اور پھر اللہ فرشتے کو بیچتے ہیں فیوم اور بیار بائی کے تو اس فرشتے کو چار حکم وہ دیے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے اسے اختب عمل اس کا عمل لکھ لو وہ اس کا رزق لکھ لو کہ آیا کتنا ہوگا کشادہ ہوگا تنگ ہوگا کتنا ہوگا وہ اور اس کا وہ وقت مقرہ وہ لکھ لو کتنا عرصہ یہ دنیا میں گزارے گا وہ او سعید نیک بخت ہوگا بد بخت ہوگا یہ لکھ لیے جاتے ہیں اور تم فکفی روح اور پھر اس میں روح جو ہے وہ پھونک دی جاتی ہے تب لگو اجلم مسمہ اور تاکہ تم پہنچو اجلم مسمہ اس مدت مقررہ کو ولاءم تاون اورتا کے تم میں عقل آئے تاکہ تم سمجھ سکو ان دلائل کو جاننے کے بعد ہی انسان کی عقل وہ کام کرنا وہ شروع کر دیتی ہے اگلی دلیل هو الذي يحيي ويميت یہ اللہ وہ ذات ہے کہ جو زندہ کرتا ہے و يميت اور یہ اللہ وہ ذات ہے کہ جو موت دیتا ہے فاذا فا قضى امرا فجب وہ فیصلہ کرتا ہے امرن کوئی کام فینما يقول له تو بے شک کہتا ہے اس کام کو کن ہو جا فیقون تو وہ ہو جاتا ہے اور یہ کن یہ انسانوں کے اعتبار سے یہ کہا گیا ہے جس طرح کن کا کہنا یہ انسانوں کے لیے کتنا آسان ہے تو اللہ کے لیے کسی بھی کام کو وجود دینے میں یعنی کوئی بھی کام ہو تو وہ اللہ کے لیے اس کو وجود میں لانا وہ کوئی مشکل نہیں ہے اور یہ انسانوں کے اعتبار سے ورنہ اللہ ہر کام کو کیونکہ کائنات میں تو ایک لمحے میں کروڑ ہا اور عرب ہا کام ہوتے ہیں. کن تو ہو جاتا ہے کن ہو ہو تو وہ ہو جاتا ہے ابس آیت میں زجر دیا جاتا ہے کہ اللہ کی آیات میں جگڑنے والوں کو زجر دیا جاتا ہے مجادلین فی آیات اللہ اور اس صورت میں بار بار اللہ کی آیتوں میں جھگڑنے والوں کو زواجریہ دیئے گئے ہیں یہ پانچویں مرتبہ ہے اس صورت میں کہ یہ آیت یہ آئی ہے پہلی مرتبہ آیت نمبر 4 میں ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا دوسری مرتبہ آیت نمبر پانچ میں وجادلوا بالباطل تیسری مرتبہ آیت نمبر پینتیس میں الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان عطاہم کبر مقتن عند اللہ وعند الذین آمنو چوتھی مرتبہ ایت نمبر 56 میں ان الذين يجادلون في ايات الله بغير سلطان اتاهم اور پانچویں مرتبہ اس ایت میں یہ الم تر الى الذين يجادلون في ايات الله کیا تو نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو کہ جو جھگڑتے ہیں بحث مباحثہ کرتے ہیں في ايات ايات الله اللہ کی ایتوں میں اللہ کی آیتوں میں قرآن میں جھگڑ جھگڑتے ہیں ان يصرفون یہ کس جانب یہ پھیرے جاتے ہیں یعنی قرآن اللہ کی کتاب تو تھی ہدایت کی کتاب تو جب ہدایت کی کتاب میں ہی ان لوگوں نے جھگڑا کیا تو ہدایت حاصل کرنے کا اور کون سا ذریعہ ہے ان نایوس یہ کہاں پھیرے جاتے ہیں یہ اللہ کردب بال یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے جٹلایا بال اللہ کی کتاب کو و بیما ارسل بھی رسولانا و اور بما میں ایک معنی تو یہ ہے کہ بالکتاب سے مراد اگر قرآن لیا جائے تو بما میں ماں سے مراد گزشتہ کتابیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے جٹھلایا اللہ کی کتاب قرآن کو و بیما ارسل نہ اور ان کتابوں کو کہ جن پر بھیجا تھا ہم نے اپنے پیغمبروں کو ان سے بھی انکار کرتے ہیں انہیں بھی جھٹلاتے ہیں کہ اللہ نے کوئی ایسی کتاب کتاب نہیں بھیجی یہ ویسی مولویوں کی باتیں ہیں یا الدین قد ابو بال کتاب یہ وہ لوگ ہے کہ جنہوں نے جھٹلایا ہے اللہ کی کتاب کو ہر زمانے میں اللہ کی کتاب کو جھٹلایا ہے وبیما اور ان دلائل کو بھی معجزات کو بھی کہ جن پر بھیجا تھا ہم نے اپنے پیغمبروں کو کہ دو دنیا والوں کے سامنے وہ ان موجزوں کو پیش کریں لوگ اس پر ایمان لائے لیکن ان لوگوں نے اس سے بھی انکار کیا سلنا بھی ہی رسولانا اور ان پر کہ جن پر بھیجا تھا ہم نے اپنے پیغمبروں کو تو وہ کتابیں بھی تھیں معجزات بھی تھے فسو یا پیغمبر جو چیز وہ دنیا میں وہ لے کے آئے تھے فسو فیالم اس میں وہ دمکی ہے اور تمبی ہے پس وہ فیال قریب جان جائیں گے اپنے انجام کو اور وہ انجام کیا ہے دل اغلا لفی آنا جب تو کہوں گے فی آنا ان کی گردنوں میں وہ سلا سلو اور زنجیریں گسیٹے جائیں گے فل جہیمی فل حمی گسیٹے جائیں گے فی, فی الحمی کھولتے پانی میں حمیم وہ گرم پانی ہے کہ جس میں یہ گسیٹے جائیں گے اور انسان کو اس کھولتے ہوئے پانی میں اگر صرف گسیٹ بھی لیا جائے تو تب بھی اس کا یہ تمام چمڑا جو ہے یہ ادھیڑ لیا جاتا ہے یہ ہٹ جاتا ہے یوسحبو نے فی الحمی اور گسیٹے جائیں گے فی الحمی کھولتے پانی میں وہ جلتے پانی میں سمفنار یوس جرون اور پھر آگ میں یس جرون یہ جلائے جائیں گے اللہ ہماری حفاظت فرمائے نار یس جرون اور پھر آگ میں یہ جلائے جائیں گے ثم سمقی لہم وجہ کیا ہے یہاں پہ وہ علت وہ بتائی گئی ہے ثم سمقی لحم اور پھر کہا جائے گا ان سے کہ اینما کنتم تشریکون مندون اللہ کن تم کہاں ہیں وہ جنہیں تم, کہ تم شریک تھے تشریف ٹہرات اللہ،, اللہ کے بغیر جنہیں تم شریک ٹہراتے تھے اپنی حاجتوں میں مندون اللہ اللہ کے بغیر تم انہیں پکارتے تھے اپنی حاجتوں میں ان کے سامنے سر جھکاتے تھے کہاں ہیں وہ سمکیل علوم اور پھر کہا جائے گا ان سے کہ این ماکن تم کہاں ہے وہ کہ جنہیں تم شریک ٹہراتے تھے اپنی حاجتوں میں مندون اللہ اللہ کے بغیر قالو تو یہ کہیں گے رولو آنا گم گئے ہم سے غائب ہو گئے ہم سے رولو عنا گم گئے ہم سے راہ کے سلے میں جب یہ آن آ جائے مانا گم جانا کسی چیز کو کھو دینا وہ گم گئے ہم سے ہم سے وہ رفو چکر ہو گئے نہیں ہے اب یہاں پہ. قالو عنا، وہ گم گئے ہم سے اب نہیں ہے یہاں پہ تو پھر جھوٹ بولیں گے بلم بل نق من قبل شیعہ مشرک یہاں پہ اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے ہر حربہ جو ہے وہ یہاں پہ استعمال کرے گا تو کبھی فرشتوں سے کہے گا کہ آپ ہمارے لیے اللہ سے فریاد کریں تو کبھی جھوٹ بولیں گے تو کبھی اعتراف کریں گے مقصد یہ کہ ہر حربہ استعمال کریں گے تاکہ عذاب سے چھوٹ جائیں غلّہ وہ گم گئے ہم سے بللمکن من قبل و شع بلکہ نہیں تھے ہم ند من قبل و کہ ہم پکارتے تھے اس سے پہلے ان کسی چیز کو ہم نے تو شرک نہیں کیا ہم نے تو شرک کبھی نہیں کیا اور ان کا مقصد یہ ہوگا کہ شاید اس بہانے سے ہم چھوٹ جائیں سورہ انعام میں بھی یہی بات یہ گزری تھی آیت نمبر بائیس تئیس اور چوبیس میں وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا سُمَّنَ قُولُوا لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاءُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَز کہاں ہیں وہ تمہارے صدار کے جن پہ تمہارا عقیدہ تھا کہ یہ تمہارے کام آئیں گے تو ان کا جواب کیا ہوگا و اللہ رب نام مشرقین قسم اللہ کی جو ہمارا رب ہے ہم نے تو شرک نہیں کیا بلکہ یہ تو اولیاء کی محبت ہے یہ تو ہم نے وسیلے پکڑے تھے اور آج بھی شرک نہیں کہتے بلکہ اس پر تو تمہارے ساتھ لڑنے جھگڑنے کے لیے تیار ہوتے ہیں یہ تو ہمارے وسیلے ہیں اور یہ تو اولیاء کی محبت ہے گستاخ اولیا ہم آپ کو کہتے ہیں بلم نقن ندر عمن قبل شع بلکہ نہیں تھے ہم کہ ہم پکارتے تھے اس سے پہلے شعی کسی چیز کو یعنی ہم نے تو کوئی شرک نہیں کیا جھوٹ بولیں گے اور یا اس کا ایک معنی یہ بھی ہے بلم نقن ندرعمن قبل شع یعنی اپنے شرک کی حقارت کو یہ بیان کر رہے ہیں کہ وہ گم گئے ہم سے ہم نے تو دنیا میں کسی چیز کو کسی شے کو نہیں پکارا تھی. یعنی ہم نے جن کو پکارا تھا وہ تو کسی کام کے نہیں نکلے جنہیں ہم نے پکارا تھا وہ تو کوئی شے نہیں نکلی جیسے آپ کسی چیز کی حقارت کو بیان کرتے ہیں وہ تو کوئی شے نہیں تھی بلکہ نہیں تھے ہم کہ ہم, ہم نے پکارا تھا اس سے پہلے شے کسی چیز کو یدل اللہ کافرین اور اسی طرح گمراہ کرتا ہے اللہ الکافرین انکرین کو وجہ یہ ان کے کفر کے بسب ان کے کفر کے بسب دنیا میں مشرق وہ اپنے شرک کے بسب وہ گمراہ گمراہی کا موہر اس پر لگا دیا جاتا ہے اور اسی طرح بروز قیامت بھی اللہ ان کے جوابات میں انہیں گمراہ کرے گا اور یہ جھوٹ بولیں گے وجہ یہ کہ شرک کا انجام ہی ایسا ہے وجہ اور علت ذالکم بما کن تم تفرحو نہ فی الارد بغیر الحق کی یہ جو سزائیں ہیں ما قبل میں یہ جو گزری یہ جو سزائیں ہیں اس وجہ سے کنتم کہتے تم کے تھے تم تفرہ کہ تم خوش ہوتے تھے فی الد زمین میں تو کیا خوش ہونا یہ کوئی ناجائز ہے نہیں بلکہ یہاں پہ قید ہے کہ یہ خوش ہونا بغیر الحق کے نہ حق تھا نہ حق پہ خوشی تھی کرتے تھے باطل کرتے تھے شرک اور مونچوں کو تاؤ دیتے تھے بڑے خوش ہوتے تھے خوشی منانا یہ کوئی ناجائز نہیں بلکہ خوش ہونا حق پر قرآن, پر دین اسلام پر اس اس کا تو قرآن حکم دیتا ہے یونس آیت نمبر اٹھارہ میں گزرا تھا کل بدل اللہ و برحمتی ہی چاہیے کہ اللہ کے فضل قرآن پر اسلام پر اور اللہ نے جو ہمیں یہ ہمت اور توفیق دی ہے ہمیں اس کا اہل بنایا ہے اس پر لوگوں کو خوش ہونا چاہیے لیکن یہاں پہ ان کی یہ خوشی تفرحون نہ فر بغیر الحق کہ تم خوش ہوتے تھے زمین میں بغیر الحق کے نہ حق بغیر کسی حق کے و بیما کن تم تب اور بس, و بس کے تھے تم تکبر کرنے والے مرحا یہ بھی وہ خوشی ہے وہ لیکن وہ تکبر والی کہ حق کے مقابلے میں انسان تکبر کرے اد خلو داخل ہو جاؤ ابواب جہنما یا اسی طرح یہ تو ہوں گے جہنم میں اور یا اس سے پہلے جہنم میں ابھی داخل نہیں ہوئے ہوں گے تو اگر اس سے پہلے داخل نہیں تو اب اد ابواب جہنما اور یا اگر پہلے سے جہنم میں ہیں تو اد یعنی ہمیشہ اسی طرح داخل رہے رہو ابواب جہنم جہنم کے دروازوں میں یا داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں خالدی ہے تکبر کرنے والوں کا اب اس آیت میں تسلی اور تخفیف دنیاوی فصبر تو آپ صبر کریں پیغمبر نواد اللہ حقن بے شک وعدہ اللہ کا سچا ہے یہ چند آیات ہیں انہیں پڑھتے ہیں سورت کو ختم کرتے ہیں فصبر تو آپ صبر کریں اے پیغمبر اِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌ بے شک اللہ کا وعدہ وہ سچا ہے نصرت کا کہ وہ اپنے پیغمبروں کی مدد کرتا ہے ایمان والوں کی مدد کرتا ہے اب اس میں تسلی ہے فہم معنورین اور تخویف دنیاوی بھی ہے منکرین کے لیے فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بعد معنورین کب پس یا تو ہم دکھا دیں گے آپ کو اے پیغمبر باز و آذاب نہ کہ اس جس کا ہم وعدہ کرتے ہیں ان کے ساتھ یا تو آپ اپنی زندگی میں ان پر آنے والا عذاب وہ دیکھ لیں گے او نہ یا ہم آپ کو وفات دے دیں گے یا ہم آپ کو موت دے دیں گے تو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکیں گے اب یہاں پہ دیکھیں ایک جانب نرین اور دوسری جانب نہ یا تو ہم آپ کو آپ کی زندگی میں ہی آپ کے دشمنوں پر یہ عذاب نازل ہوتے ہوا دکھا دیں گے آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے اپنے دشمن کو ہلاک ہوتے ہوئے اور یا اگر زندگی میں آپ کے دشمنوں پر ہلاکت نہ آئے اور آپ ان کا مشاہدہ نہ کر سکیں اونتوفین کا یا ہم آپ کو موت دے دیں گے اور آپ کی وفات کے بعد ان سے بدلہ لے لیں گے ایک تو اس میں مبلغ کو یہ تسلی ہے کہ مبلغ یہ نہ دیکھے کہ میرا دشمن میری آنکھوں کے سامنے ہی وہ ہلاک ہو کبھی کبھی آپ کی زندگی میں ایک چیز نہیں ہوگی اللہ اپنے امور کو اپنی سنت کو وہ خوب جانتا ہے آپ اپنا کام کرتے رہیں اور دوسری بات یہ کہ اون توف یا ہم آپ کو موت دے دیں گے تو آپ کی موت کے بعد ان سے بدلہ لے لیں گے اور یا موت دے دیں گے آپ کو تو بروز قیامت ان سے بدلہ لے لیں گے لیکن اس میں یہ بات وہ ظاہر ہوئی کہ موت کے بعد اللہ کے پیغمبر اپنے دشمنوں پر نازل ہونے والا عذاب نہیں دیکھ سکتے ورنہ قرآن ان دونوں کو آپس میں متضاد ذکر نہ کرتا کہ یا ہم آپ کو دکھا دیں گے اور یا آپ کو موت دے دیں گے تو پھر دیکھ تو نہیں سکیں گے لیکن آپ کے موت کے بعد آپ کا بدلہ جو ہے وہ ان سے لے لیں گے یہ آیت اس سے پہلے بھی دو مرتبہ یہ گزر چکی ہے ایک مرتبہ آیت نمبر سورہ یونس آیت نمبر چھیالیس گیارہویں پارے میں اور دوسری مرتبہ سورہ راد آیت نمبر چالیس میں اور سورہ رات میں جو آخری تتمہ تھا آیت کا وہ یہ تھا فعین نما علی کل بلاغ و الحساب اے پیغمبر آپ کا کام تبلیغ ہے حساب اور بدلہ لینا یہ میری ذمہ داری ہے تو یہاں پہ بھی قرآن کہتا ہے فعلینجن بس ہماری طرف یرجعون یہ لوٹائے جائیں گے تو وہاں پہ ان سے حساب لیں گے سلنا رسولم من قبل کا اب اس میں مزید تسلی ہے پیغمبر کو کہ یہ جو آپ کی تقزیب کرتے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے بلکہ آپ سے پہلے بھی میں نے بہت سارے پیغمبروں کو بھیجا ہے اور ان پیغمبروں کی میں نے مدد کی ہے ان نواد اللہ حق اور ان کے دشمن وہ ہلاک ہوئے ہیں اسی طرح اس میں دلیل نقلی بھی ہے دلیل نقلی اجماعی ولاقدرس رسول من قبل کا اور تحقیق ہم نے بھیجا ہے پیغمبروں کو من قبل کا آپ سے پہلے منہم ہوم منقسنا بعض ان میں سے وہ ہیں قسسنا کے جو ہم نے بیان کیے ہیں علیہ کا آپ پر قرآن میں پچیس پیغمبر یہ بائی نیم یہ بیان ہوئے ہیں پچیس پیغمبر یہ بائی نیم یہ بیان ہوئے ہیں یہ اٹھارہ جو ہیں یہ تو سورہ انعام آیت نمبر چوہتر سے جو ابراہیم کا واقعہ ہے تو اٹھارہ تو اسی ایک ہی مقام پر وہ ذکر کیے گئے ہیں باقی رہے سات تو وہ سات وہ دیگر آیات میں ہیں اسی لیے بعض علماء نے جی انہی پیغمبروں کو ان پچیس پیغمبروں کے نام کو بعض اشعار میں انہوں نے وہ نظم کیا ہے اور انہوں نے وہ جمع کیا ہے سورہ نعام میں یہ ایک آیت آتی ہے آیت نمبر بہاسی ہے وہ تل کا تو ایک شاعر کہتا ہے فی تل کا خد جتنا کہ جہاں پہ سورہ نعام میں یہ جملہ آتا ہے کہ تل کا خود جتنا آتینا ابراہیم میں تو وہاں پہ فیتل کا حجتنا منہم سمانیتن من بعد عشر اب کا سب کہ تلک حجتنا کا جو مقام ہے وہاں پہ اٹھارہ پیغمبر ذکر ہیں ان کے نام وہاں پہ دیکھ لیں باقی رہے سات تو وہ یہ ہیں ادری سہود ان شعیب الصالح وقزا رول قلع عدم و بالمختار قد ختمو تو دو اشعار میں تمام پیغمبروں کے نام جو پچیس بائی نیم ذکر ہیں تو وہ آ گئے ہیں اور اٹھارہ کے وہیں پہ دیکھ لیں اسی طرح بعض نے ان کو بائی نیم جو ہے وہ جمع کیا ہے اور یہ پہلا جو شعر میں نے بتایا کہ ذوالکفل آدم و مختار تو ناموں سے وہ تو معلوم ہوتا ہے کہ کون سا پیغمبر مراد ہے لیکن مختار سے مراد کہ جو سب سے فضیلت والے پیغمبر ہیں تو وہ رسول اللہ ہیں تو مختار سے مراد وہ ہیں اسی طرح ایک شاعر نے ان ناموں کو یوں جمع کیا ہے محمد ابراہیم موسیٰ وصالح صالح و ثم یحییٰ و آدم و هود و لوت ثم یعقوب یوسف و ایوب حارون شعیب مکرم و ذلکفل داؤد و الیاس و اسماعیل اسحاق یعلم کذا زکریہ مع سلیمان یونسو نبوت کل دون خلف تسلم یہ تو وہ پچیس پیغمبر ہیں ان تمام کی نبوت جو ہے تو اس میں کوئی اختلاف نہیں لیکن آگے پھر شاعر بعض ان کے نام ذکر کرتا ہے کہ جن کے ناموں جن کی نبوت میں اختلاف ہے وہ خلفن بے دل کرن لقمان یا فتح غیر وطالوتو بن نظم و ان ناموں میں اختلاف ہے اسی طرح ایک شاعر نے ان کے ناموں کو اس طرح اس انداز میں جمع کیا ہے کہ سوائے پانچ پیغمبروں کے دیگر جتنے پیغمبر وہ آئے ہیں وہ تمام ابراہیم کی نسل سے ہیں تو ایک شاعر کہتا ہے وکل نبی فل قرآن فنحمس ابراہیمہ ذلحل میں وقا تمام پیغمبر قرآن میں جتنے بھی ہیں بائی نیم تو یہ ابراہیم کی نسل سے ہیں ابراہیم وہ پریزگار اور بڑے برداشت والے تھے سیوا خمس تن لوث و خود و صالح ونوح و ادریس الذي فاز ان پانچ کے علاوہ تمام ابراہیم کی نسل سے ہیں تو یہاں پہ قرآن کہتا ہے منهم من قصصنا بعض ان میں سے وہ ہیں کہ جن کو ہم نے بیان کیا ہے پیغمبر اپ پر و منهم لم نقصص عليك اور بعض ان میں سے وہ ہیں کہ جو ہم نے بیان نہیں کیے آپ پر اے پیغمبر پھر ان پیغمبروں کی تعداد یہ کتنی ہے یہ آیت یہاں پہ بھی ہے اور نساء آیت نمبر 164 میں بھی گزرا تھا وہاں پہ بھی یہ تھا اور قد قصس نا علیہ لم نقش و یہ اگر کوئی شخص پیغمبروں کے حوالے سے یہ تمام روایات یہ دیکھنا چاہتا ہے تو ابن کثیر تفسیر ابن کثیر اس میں سورہ نساء آیت نمبر 164 کے تحت وہاں پہ یہ تمام روایات بندہ دیکھ سکتا ہے وہاں پہ ان تمام روایات کو دیکھا جا سکتا ہے مثلا جن روایات میں یہ آیا ہے ابن کثیر نے ان تمام روایات کو ذکر کیا ہے اور ہر روایت پر انہوں نے حکم لگایا ہے مثلا ایک روایت وہ یہ ہے کہ میں اتو اور یہ قول یہ زیادہ مشہور ہے سند انہوں نے باقاعدہ ذکر کی ہے میں اتو الفن ایک لاکھ و اربعتوں اشرون اور چوبیس ہزار صحابی نے پوچھا کہ اس میں سے رسول کتنے ہیں تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا صلا تو مَن و صلاستا شرا تین سو تیرہ اور سب سے پہلے کون تھے آدم تھے اس روایت کو ذکر کرنے کے بعد اور یہ ابن حبان نے ذکر کیا ہے ابن حبان البستی نے المتوفیٰ تین ہجری لیکن ابن کثیر کہتے ہیں کہ اس میں ایک راوی ہے ابراہیم ابن ہشام ابن یہ الغسانی ائمہ جرح و تعدیل نے اس پر کلام کیا ہے اسی لیے ابن جوزی اس روایت کو موضوع کہتے ہیں یہ جو ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر روایات یہ روایت کرنے والی جو, جو حدیث ہے اسی طرح انہوں نے دیگر روایات بھی ذکر کیے ہیں اور ان تمام پر ابن کثیر نے وہ کلام کیا ہے دوسری روایت بھی اسی طرح ذکر کی ہے کہ جو ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر ان میں معان ابن رفاع سلامی ہے جو ضعیف ہیں علی ابن یزید ابن جدعان ہے جو ضعیف ہیں خاسم عبد الرحمن وہ بھی ضعیف ہیں اور وہ تمام راویوں پر انہوں نے وہ جرہ ذکر کی ہے تفسیر ابن کثیر میں سورہ نساء آیت نمبر 164 کے تحت ان تمام روایات کو بندہ وہ دیکھ سکتا ہے اسی لیے اچھی بات یہی ہے بعض علماء نے اس سلسلے میں توقف سے کام لیا ہے یعنی ضرورت کیا ہے کہ ہم پیغمبروں کتنی تعداد ہے ایک لاکھ چوبیس کم و بیش جتنے پیغمبر تھے یا اس سے زیادہ تھے یا کم تھے جتنے بھی ہیں اللہ ہی کو معلوم ہے قرآن نے مطلق ذکر کیا ہے ایسی کوئی روایت ہمارے پاس نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر یقین کے ساتھ یہ کہا جائے کہ اتنے پیغمبر ہیں بعض ان میں سے وہ ہیں کہ جو ہم نے بیان نہیں کیا آپ پرے پیغمبر اللہ بے دن ہر پیغمبر سے موجزہ وہ مانگا گیا ہے کہ موجزہ پیش کریں تو یہاں پہ قرآن کہتا ہے کہ پیغمبر کے اختیار میں تو موجزہ نہیں تھا ماکان اور نہیں تھا اختیار کسی بھی پیغمبر کے لیے مگر اللہ کی اجازت سے اللہ کی توفیق سے اور آپ سے بھی یہی مطالبہ کرتے ہیں لیکن پیغمبر اگر موجزہ لے بھی آتے اور لوگ پھر اس سے انکار کرتے فعدہ جا امر اللہ پس جب آتا اللہ کا فیصلہ عذاب کا فیصلہ قدیت بالحق کی تو فیصلہ کر دیا جاتا بالحق کی انصاف کے ساتھ وخصرا ہو نالے کا المبتلون اور وخص اور تاوان اٹھاتے ہو نالے کا اس وقت المبتلون باطل پرس باطل پرس وہ اس وقت تاوان اٹھاتے وہ تاوان نقصان اٹھانے والوں میں سے وہ ہو جاتے اب اگلی دلیل اللہ جعل جا الانعام کبو منہا یہ جی اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے بنائے ہیں تمہارے لیے الاما چوپایوں کو لتر کبو منہا تاکہ تم سوار ہو منہا ان میں سے باز پر وہ منہا اور بعض اس میں سے تم کھاتے ہو انسان اونٹ اسی طرح گھوڑے وغیرہ ان پر سواری کرتا ہے پھر ان میں سے بعض جو ہے وہ کھاتا بھی ہے و لمفی اور تمہارے لیے ان میں منافع اور دیگر فوائد بھی ہیں اس سے پہلی آیت میں بعض فوائد ذکر کیے گئے سواری کے اور خوراک کے اور تمہارے لیے ان چوپایوں میں منافع اور دیگر فوائد بھی ہیں ولے تب لگو علیہ حاج اور ان میں سے ایک فائدہ یہ ہے ولے تب لگو علیہ ہاج تنفی تاکہ تم پہنچو علیہ ان پر لاد کر جب تم اس پر بیٹھتے ہو یا اپنا سامان لادتے ہو اور تاکہ تم علیہا ان پر سوار ہو کر یا ان پر لاد حاجن اپنی حاجت کو پہنچو فی صدورکم جو تمہاری سینوں میں بنیاد پہ ہوتے تھے لوگ فی صدورکم اور یہ دلائل سورہ نحل آیت نمبر سات میں بھی یہی کہا تھا لم و بالغی ہی اللہ بشکل اسی طرح مومنون آیت نمبر اکیس میں یاسین آیت نمبر تریہ میں بھی یہ دلائل یہ ذکر کیے گئے تھے وَعَلَى الْفُلْكِ تحملون اور ان چوپائوں پر ولی فلکی اور کشتیوں پر تحملون تم سوار کیے جاتے ہو و یوری کم ہی اور دکھاتا ہے اللہ تمہیں دیگر دلائل اور دیگر نشانی ہے اس آفاق میں یہ دیگر نشانیوں کو دیکھیں قرآن جو ذکر کرتا ہے جگہ جگہ فای فا ایات اللہ تنکرون تو بس تم کون سی اللہ کی نشانیوں کو تم انکار کرو گے کس کس نشانی سے انکار کرو گے ہر نشانی اللہ کی توحید پر دلالت کرتی ہے اب تخویف دنیاوی افلم يسيروا في الارض کیا یہ لوگ نہیں چھلے پیڑے زمین میں فینظروا کے دیکھیں کیف كان عاقبت الذين من قبلهم کہ کیسا تھا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے قومیات سمود ان کو دیکھا جائے کانو اخ منہم وہ زیادہ تھے منہم ہوم ان لوگوں سے ان موجودہ لوگوں سے مکہ والوں سے بھی زیادہ تھے کانو اکس سرمن وہ زیادہ تھے ان سے تعداد میں زیادہ تھے وہ اشد قوتاً اور وہ سخت تھے قوت طاقت میں ان کی طاقت بہت زیادہ تھی وہ اور زمین میں نشانات کے اعتبار سے اور زمین میں نشانوں کے اعتبار سے پہاڑوں میں وہ ایسے نشانات بناتے تھے اسی طرح زراعت میں وہ لوگ وہ بڑے آگے تھے وہ اور نشانات کے اعتبار سے پھر زمین میں فماغنا انم تو کوئی فائدہ نہیں دیا انہیں ما اس نے کانویک یکسیبون کہ جو تھے وہ کمانے والے بڑے ہنرمند لوگ تھے لیکن کوئی کام ان کے نہیں آیا جب اللہ کا عذاب آیا فلم بالبیناتی پس جب آئے ان کے پاس ان کے پیغمبر واضح دلائل کے ساتھ بالبینات تو وہ خوش ہوئے بیما ان دہم اس پر کہ جو تھا ان کے پاس من العلم علم ان کے پاس جو علم تھا دنیاوی علم تھا اور وہ اپنے آپ کو بڑے ترقی پسند کہتے تھے اس پر انہوں نے ناز کیا یعنی وہی کے علم, نے وہی کے علم کو انہوں نے کمتر جانا پیغمبر کے علم کو انہوں نے کمتر جانا جیسے آج بھی یہی حال ہے دنیا دار طبقے کو تو ایک جگہ پہ کر دیں جو ہمارے ہاں مولویوں کا طبقہ ہے آٹھ سال مدرسے میں پڑھ کر جب باہر نکلتے ہیں قرآن کا ترجمہ نہیں آتا وجہ کیا ہے کہ انہوں نے علم ہی منطق اور فلسفے کو سمجھ رکھا ہے عربی گرامر کو پڑھنا اسے تو وہ علم کہتے ہیں لیکن قرآن کے ترجمے کو اور قرآن کی تفسیر کو علم کہتے ہی نہیں ہیں حالانکہ علم حاصل کیا ہوتا ہے اس کے لیے لیکن قرآن کو نہیں سمجھتے حدیث کو نہیں سمجھتے کئی کئی سال صرف اور نہوا کو اور منطق کو دیتے ہیں منطق تین چار سال ہے صرف جو ہے وہ چار پانچ سال ہے کئی دو تین سال ہے نحوہ وہ چار پانچ سال ہے علم معانی علم بلاغت یہ تمام چیزیں لیکن حدیث کے لیے اور حدیث کی آٹھ نو کتابوں کے لیے وہ ایک سال صرف ہاتھ لگانا ہے صرف تبرک کے لیے پڑھتے ہیں وجہ کیا ہے کیونکہ یہ چیزیں اس کو علم سمجھتے نہیں ہیں آج بھی منطق اور فلسفے کو علم کہتے ہیں قرآن کو علم نہیں کہتے قرآن کے عالم کو عالم نہیں کہتے لیکن اگر کسی نے شرع تہذیب اور منطق اور خطبی اور سلم اور قاضی پڑھا ہوتا ہے اور بے اور حکمت کی کتابیں پڑھی ہوتی ہیں تو یہ بڑا عالم ہے اور یہ پہلے پہل بھی اس ملک میں یہی ہوتا تھا فریق بما بیما ایند عمد العلم قرطبی نے کہا ہے کہ کئی معنی ہے اس کے فریق بما بیما ایند حمد جب پیغمبر آتے تھے واضح دلائل کے ساتھ اللہ کی کتاب کے ساتھ وہی کے ساتھ تو یہ اپنے علم پر ناس کرتے تھے اور کہتے تھے نحنو اعلم ہم ہم ان سے زیادہ خوب جانتے ہیں یہ ہمیشہ ہر زمانے میں پیغمبروں کے مقابلے میں لوگوں کا یہی رویہ تھا ہم ان سے زیادہ خوب جانتے ہیں لن نعذب ولن نبعثا کہاں ہے اللہ کا عذاب یہ ویسے ان مولویوں کی باتیں ہیں پیغمبروں کے متعلق بھی یہی کہتے تھے لن بسا ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے یہ ویسے ہی ان کے فرسودہ خیالات ہیں اسی طرح دوسرا قول انہوں نے ذکر کیا ہے کہ جو ان کے پاس دنیا کا علم ہوتا تھا اس پہ بڑے ناز کرتے تھے کہ میں نے فزکس پڑھی ہے اور میں نے منطق پڑھا ہے اور میں نے سائنس پڑھی ہے جیسے آج بھی یہی حال ہے کسی نے تم نے فلاسفی پڑھی ہے اور تم نے لاجک پڑھی ہے اور تم نے ریزننگ پڑھی ہے یہ بڑی چیزیں نظر آتی ہیں لیکن اگر کسی قرآن کی ایک سورت کا معنی پوچھو یہ نہیں آتا مفسرین یہاں پہ ذکر کرتے ہیں کہ سقرات حضرت موسا کے زمانے میں تھے تو جب اس سے کہا جاتا اور جب اس سے کہا جاتا کہ موسا مصر میں ہے لو حاجر تلئی مفسرین نے یہ ذکر کیا ہے کہ اگر آپ ان کی طرف ہجرت کریں تو آپ تو بہت بڑے عقل مند اور فلسفی ہیں تو اگر آپ ان کی طرف ہجرت کریں اور ان سے استفادہ کریں تو سکرات کہتے تھے کہ نح قوم محزبون ہم خود بڑے سویلائز ہیں فلا حاجت بنا ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہماری کوئی تہذیب تہذیب کرے ہم خود سویلائز ہیں کسی اور کو ہمیں سویلائزیشن سکھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو یہ یہی حال ہے تو فرحو بما عندہم من العلم تو وہ خوش ہوتے تھے اس پر کہ جو ان کے پاس ہوتا تھا من العلم علم میں سے وحاق بہم ما کانو بہی استازعون اور نازل ہوا ان پر وہ عذاب کہ تھے وہ اس کا مزاق اڑانے والے فلمہ رأو باسنا پس جب دیکھا انہوں نے ہمارے عذاب کو قالو تو انہوں نے کہا پھر اس وقت ایمان وہ لانا جاتے تھے آمننا باللہ وحدا ہم ایمان لاتے ہیں اللہ پر وحدہو تنہ تنہا تنہا اللہ پر ایمان لاتے ہیں اکیلے اس پر ایمان لاتے ہیں وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِقِينَ اور انکار کرتے ہیں ہم اس پر کہتے ہیں ہم اس اللہ کے ساتھ حصدار ٹیرانے والے لیکن قرآن کہتا ہے فلم يَكُ يَنفَعُهُمْ ایمانُهُمْ پس پھر نہیں تھا کہ فائدہ دیتا انہیں ان کا ایمان ایمانہ جب دیکھ لیا انہوں نے ہمارے عذاب کو کیونکہ ایمان بالغیب معتبر ہے ایمان بالمشاہدہ اس کا کوئی فائدہ نہیں سنت اللہ, اللہ تی قد خلط فی عبادی ہی یہ اللہ کا طریقہ ہے تحقیق وہ گزر چکا ہے اس کے بندوں میں کہ اللہ اپنے بندوں کو اسی طرح ہلاک کرتے ہیں وہ خصرال کل کا اور گھاٹے میں رہے اور تاوان کیا اس وقت الکافرون انکار کرنے والوں نے تو صورت میں مقصد تھا نفی و فی دعا اور تین مرتبہ دعوی توحید یہ ذکر کیا گیا آیت نمبر چودہ میں آیت نمبر ساٹھ میں اور آیت نمبر پینسٹھ میں اور یہ حوامی میں صبا کے لیے یہ صورت یہ ایک مقدمے کی حیثیت یہ رکھتی تھی یہ اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے بنائی ہے تمہارے لیے رات کو تاکہ تم اس میں آرام حاصل کرو اور دن روشن تاکہ تم اس میں رزق حلال تلاش کر سکو بے شک اللہ وہ فضل والا ہے لوگوں پر لیکن اکثر لوگ وہ شکر ادا نہیں کرتے ان صفات والا تمہارا اللہ ہے کہ جو تمہارا رب ہے پیدا کرنے والا ہے ہر ایک چیز کا نہیں ہے کوئی حاجت روا سوائے اس کے تو تم کس جانب پھیرے جاتے ہو اور اسی طرح پھیرے گئے تھے بٹکائے گئے تھے وہ لوگ کہ جو تھے اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے والے اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے بنائی ہے تمہارے لیے ٹہرنے کی جگہ اور آسمان چھت اور وہ شکل دی ہے تمہیں تو کیا خوبصورت شکل دی ہے تمہیں ماؤ کے پیٹ میں اور رزق دیا ہے تمہیں پاکیزہ چیزوں میں سے انصفات والا تمہارا اللہ ہے کہ جو تمہارا رب ہے تو خیر اور برکت ڈالنے والی اللہ وہ ذات ہے کہ جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کا یہ اللہ ہمیشہ زندہ ہے نہیں ہے کوئی حاجت روا سوائے اس کے تو تم پکارو اسے اس حال میں کہ خالص کرنے والے اللہ کے اپنی پکار کو تمام تعریفیں خدائی کی الوہیت کی خاص اللہ کے لیے ہیں کہ جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کا کہہ دیجئے پیغمبر بے شک میں منع کیا گیا ہوں کہ میں عبادت کروں ان عالیہ کی جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے بغیر جب آئی ہے میرے پاس واضح دلیلیں اپنے رب کی جانب سے اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تابے ہوں تمام جہانوں کے پروردگار کے لیے یہ اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے پیدا کیا ہے تمہیں مٹی سے اور پھر اس حقیر قطرے سے بلکہ اس ملے ہوئے نطفے سے اور پھر اس جمے ہوئے خون سے اور پھر وہ نکالتا ہے تمہیں بچہ ہونے کی حالت میں اور پھر وہ تربیت کرتا ہے تمہیں تاکہ تم پہنچو اپنی عمر کی مضبوطی کو اور اپنے زور کو اور پھر وہ تمہاری تربیت کرتا ہے تمہیں اس حال میں چھوڑتا ہے تاکہ تم ہو جاؤ بوڑے اور بعض تم میں سے وہ ہے کہ جو لے لیے جاتے ہیں اس بڑھاپے پن سے پہلے اپنی جوانی میں ہی اور پھر وہ تمہیں اسی حال پر چھوڑتا ہے لے تب لغوا جل تاکہ تم پہنچو وقت مقررہ کو اور تاکہ تم عقل حاصل کرو یہ اللہ وہ ذات ہے کہ جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے پس جب وہ فیصلہ کرتا ہے کسی کام کو تو کہتا ہے, ہے. آیتوں نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو جگڑتے ہیں بحث مباحثہ کرتے ہیں اللہ کی آیتوں میں تو وہ کس جانب پھیرے گئے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے جٹلایا ہے اللہ کی کتاب کو اور ان موجزات کو ان کتابوں کو بھی کہ جن پر بھیجا تھا ہم نے اپنے پیغمبروں کو تو ان قریب وہ جان جائیں گے اپنے انجام کو عدل اگلا لو جب توقف آنا کہ ہم ان کی گردنوں میں ہوں گے اور زنجیریں اس حبو نہ گسیٹے جائیں گے فی اس کھولتے پانی میں جلتے پانی میں اور پھر آگ میں اس جرونا وہ جلائے جائیں گے سمکی لل اور پھر کہا جائے گا ان سے کہ کہاں ہے وہ کہ جنہیں تم حزہ دار ٹہراتے تھے اپنی حاجتوں میں اللہ کے بغیر تو کہیں گے کہ وہ گم گئے ہم سے بلکہ نہیں تھے ہم کہ ہم پکارتے تھے اس سے پہلے کسی چیز کو اور اسی طرح اللہ گمراہ کرتا ہے کافروں کو یہ سزائیں تمہاری اس وجہ سے کہ تھے تم تفرہ کہ تم لوگ مستی کرتے تھے تم خوش ہوتے تھے فی الد زمین میں بغیر الحق کے نامناسب نہ حق و بھی کن تم اور اس کی کہ تم تھے تکبر کرنے والے داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں ہمیشہ رہو گے اس میں اور بہت برا ٹکانا ہے تکبر کرنے والوں کا صبر کرو بے شک وعدہ اللہ کا سچا ہے تو یا تو ہم دکھا دیں گے آپ کو باز و عذاب کہ ہم وعدہ کرتے ہیں ان کے ساتھ یا ہم آپ کو موت دے دیں گے تو آپ کی موت کے بعد انہیں عذاب دیں گے اور ہماری طرف ہی ان کا لوٹایا جانا ہے اور تحقیق ہم نے بھیجے تھے پیغمبروں کو آپ سے پہلے بعض ان میں سے وہ ہیں کہ جو ہم نے بیان کیے ہیں آپ پر ناموں کے ساتھ اور بعض ان میں سے وہ ہیں کہ جو ہم نے آپ نے بیان نہیں کیے یعنی وہ مطلق ذکر کیے ہیں اور نہیں جائز کسی بھی پیغمبر کے لیے کہ وہ آئے کسی معجزے کے ساتھ اپنی طرف سے اللہ بےد اللہ مگر اللہ کے حکم سے پر جب آتا ہے اللہ کا حکم خودی بالحق کی تو فیصلہ کیا جاتا ہے بالحق کے حق کے ساتھ اور تاوان اٹھاتے ہیں اور ہنالکہ اس وقت المبتلون باطل پرس اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے بنائے ہیں تمہارے لئے چوپائے تاکہ تم سوار ہو منہا ان میں سے بعض پر اور بعض ان میں سے تم کھاتے ہو اور تمہارے لئے ان چوپائیوں میں دیگر فوائد ہیں اور تاکہ تم پہنچو علیہ ان پر لاد کر حاجتاً اپنی حاجت کو فی صدورکم جو تمہارے سینوں میں ہے تم جہاں جانا چاہتے ہو اور ان پر اپنا سامان پہنچانا چاہتے ہو وعلیہ اور ان چوپائیوں پر اور کشتیوں پر تحملون تم سوار کیے جاتے ہو اور دکھاتا ہے اللہ تمہیں آیاتی ہی اپنی دیگر نشانیاں تو تم کون کون سی اللہ کی آیتوں کو تنکیرو تم انکار کرو گے اے یہ لوگ نہیں چلے پیرے زمین میں تو دیکھیں کیسا تھا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے تھے وہ زیادہ ان سے تعداد میں یا مال میں واشد قوتا اور زیادہ سخت طاقت میں وآثارا اور نشانات کے اعتبار سے فی الدِ زمین میں فماغنا عنہم ما ماکان یکسیبون تو کوئی فائدہ نہیں دیا انہیں اس چیز نے کہ تھے وہ قصب کرنے والے پس جب آیا ان پس جب آئے ان کے, ان کے پاس ان کے پیغمبر بالبینات واضح دلائل کے ساتھ تو ناز کیا انہوں نے تو خوش ہوئے یہ اس چیز پر کہ تھا ان کے پاس من العلم علم یعنی اپنے علم پر انہوں نے ناز کیا اور وہی کے مقابلے میں اللہ کی کتاب کے مقابلے میں انہوں نے اس پر وہ خوش ہوئے کہ ہمارے لئے اپنا علم کافی ہے قلوبنا غلف وحاق بہم ما کانو بیستازیون اور نادل ہوا ان پر وہ عذاب کے تھے وہ اس کا مزاق اڑانے والے پھر نے دیکھا ہمارے عذاب کو تو, تو انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لاتے ہیں اللہ پر وحدہو اکیلے اور انکار کرتے ہیں اس سے کہ تھے ہم اس کے ساتھ حصدار ٹہرانے والے تو پس نہیں تھا کہ فائدہ دیتا انہیں ان کا ایمان جب انہوں نے دیکھا ہمارے عذاب کو اور یہ طریقہ ہے اللہ اللہ کا اللہ وہ طریقہ کہ تحقیق گزر چکا ہے اس کے بندوں میں اور اللہ کا طریقہ بدلتا نہیں ہے وہ خصرالے کا الکافرون اور گاٹے میں رہے ہو نالے کا اس وقت الکافرون انکار کرنے والے واخرا